بسم اللہ وحمن و رحمۃ الحمد اللہ و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تم مجھے تمام خورآ السلام رسخت ہے باقی تمام سامعین خورآ کو بھی اور ہمارے سلسلہ در جہاد میں سے در نمبر تین پہنچا رہا ہوں اس میں جو پہلے بیان ہوا تھا کہ جہاد کی دو قسمیں جہاد اکبر اور اصغار پھر شاست نے فرمایا جہادِ اصغر کے لیے جو شرائط ہے کی فرمایا جہاد اصغر کے امام کے لیے جو شرائط ہیں یہاں وین ہو گیا اسی بادشاہ سے فرمایا ولی الجہاد الاکبر یہ تیسرا پیراگراف فرمائے جہاد اکبر کے لیے جو شرائط ہیں فرمایا یم یقون الامام ولی کا ملن اوپر طالباً دس شرائط ہیں جہاد اصغر کے لیے ہاں جی کہ وہ امام مرت ہو بالغ ہو عاخل ہو مسلمان ہو عادل ہو عالم ہو شجاع ہو سخی ہو پرہزگار ہو قریشی خاندان سے بلکہ ہاشمی ہو پیغمبر کے خاص خاندان سے آپ دادا کے خاندان سے بلکہ علیہ السلام کے اولاد سے بلکہ علیہ السلام کے اولاد میں سے آدھا فاطمہ صفعین امام حسن امام حسن کے اولادوں میں سے یہ طالبان دس شرائط ہے فرمائف علی جہاد الاصغر کے لیے یکہ حاد قدر ہے صفات امام امام صبح نے اتنا قافل ان جہاد اکبر کے لیے فرمائے علی جہاد اقبام لازمی ہیں یقین علی امام یہ کی ہو یاد اکبر کا روحانی مراتب میں لے جانے خدا تک پہنچا کر بندے کو مرشد کامل کے تجربہ پہنچانے کے لیے اس امام کے لیے چاہیے کہ وہ ولی کامل ہو ہاں جی ولی کے معنی علماء نے یہ فرمایا کہ ولی اس کو بولتے ہیں ویسے ولی نے اللہ کے دو حوثی کے معنیٰ یہی ہے اولی اللہ قرآنِ اللہ کے دو لیکن ویسے اسلامی ترقی دونوں نے یوں مانا کہ ولی وہ حصی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات و صفات کی جو ہے انسان کے لیے ممکن معرفت رکھتا ہو ہے کے اللہ تعالیٰ کے تمام واجبات اور اعتعت اللہ نے فرض قرآن پر عمل کرتا ہوں مکمل طور پر فرائض واجبات پہ اور تمام محرمات اور اور منحیات سے جن اللہ نے من سب سے مکمل اجتناب کرتا ہوں اس کو ولی سے تابق ہے, ہے اللہ کے دو شکن جو ہیں اللہ کے ہر حکم پر لبے کہنے والے ولی کامل ہو ہی مقامات الولات ایک دو ولایت کے مقام پر پہنچتی ہیں تو اس کے جو بھی مقامات ہیں روحانی ان تھپے پہ پہنچا ہوا ہو اور ان میں سے ایک حلومات من الاتوار سب القلویہ ان میں سے ایک جو سات دل کے مختلف ادوار ہیں مراحل حالات ہیں یہ ذکر کے مرحلے میں آتا ہے ہاں جی میں نے آپ کو پسند بتایا تھا یہ ذکر کے مراحل ہیں ذکر کہ ان کے سات مرا کا حل لسانی ہے نفسی قلوی سری روحی خفی اور غیب الغیب جو کہ فنائے عقیقی یہ ساتھ مراحل ہیں ان کو اتوار سب یا ذکر پڑھتے ہوئے ایک بات ایسے مراحل پڑھتے ہیں بندے کو پڑھنا نہیں پڑتا ہے دل خود پڑھتا ہے ہاں جی دل میں آٹومیٹکلی اللہ کے یاد آتے رہتے ہیں گویا کہ پھر اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں بندے کو پھر اللہ کی یاد کرنا نہیں پڑتا اٹومیٹیکل دل میں اللہ آتا رہتا ہے ایسے نورانی کی بندے پر اتاری ہوتی ان کی طرح اشارہ اس کے علاوہ انوار پھر مسجد نوانی مقامات پر پہنچے مختلف مرحلے میں مختلف نور دیکھتے ہیں جیسے ہمارے بزگار نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہیں سرخ نور کال سفید نور سیاہ نور ہاں جی اور اسی طرح جو ہے شوز نور مختلف انوار دیکھتے ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں و المتناویہ المتنویت الغیبیت عالم غیب سے مختلف قسم کے نور کا جلوہ دیکھنا والمکاشفات اور اس کے علاوہ اس کے لیے مکاشفات ہونا مقاشفات کو علماء نے یہ لکھا ہمارے شاست کے شاگرد جی نے فرمایا مقاشفہ کا مطلب یہ ہے رویت غیب رقیق حجاب کے ذریعے یعنی اللہ اس بندے اس حق سے بھی حقیقت اور حقیقت اور اس بندے کے دن میں حقیقتوں کو دیکھتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے لیکن بیچ میں ایک رقیق حجاب ہے پردہ ہے پردہ ہے باریک حجاب کے ذریعے حقائق کو دیکھتے ہیں یا اللہ کے صفات کو دیکھتے ہیں المشاہدات میں یہ ہوتی ہیں صتر رخی کے بغیر رویت غیب اور اس برخی پردہ بھی ہٹ جاتے ہیں اور غیب دیکھتے ہیں غیب کی چیزیں جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے معینات کے معنی لکھا غیب کو حجاب کے بغیر واضح دیکھنا پھر غیب کو حجاب کے بغیر واضح سلم کو معینات کہا فرمایا تجلیات اللہ تعالیٰ کی جو ہے پھر اس سے مختلف تجلیات ہوتی ہیں تجزیات یعنی کیا ہیں حقائق کو انوار کی شکل میں نور کی شکل میں دیکھنے اور تجلیات تجلیات میں تجلی کے معنی یہاں لے کے آئے شاشر لاجی نے حق کا سالک کے پاک دل پر ظہور ہونا شرگ و شراز میں ہے یعنی اللہ تعالی کا سالک کے پاک دل پر ظہور ہونا اب یہ اللہ تعالی کا سالک کے پاک دل پر ظہور ہونے کی مختلف صورتیں کبھی اس کائنات میں موجود آثار کی شکل میں دیکھتے ہیں یعنی آثار کے اندر موجودات کے اندر خدا دیکھتے ہیں اپنے اپنے علم سے دالخری مارفت نہیں ہوتا اپنی مارفت وہ ابھی افعال آثاس یہ تمام موجودات ہے یعنی کہ ویسے کہ یہ فرمایا تجرات آثاری میں گویا کہ سالک ایک مرحلے میں آتے ہیں کہ اسے خود میں خدا محسوس ہوتا ہے یعنی خدا نہیں ہے خود خدا محسوس ہوتا ہے اس کو دن تجرت آثاری اس لیے اسی مرحلے میں جو اللہ کی جو خات بندوں نے کا ان الحق کا جیسے شم خوا شمس خصن خواصہ شمس نے ان شم الحق منصور المنصور نے ان الحق کہا ہاں اس طرح اور جو ترکت کے وضوون اسلم کے الفاظ کہا ہیں تو حقت نعلماء نے کہا یہ اس نے خود نہیں کہا ہے یہ حقت میں اللہ نے خود کہا لیکن اس کے زبان سے لوگوں نے سنا ہے یہ فرماتے ہیں تجلیات آساد کے مرحلے میں ہوتی فرماتے ہیں اس کو جو ہے ایک نو جو ہے اپنے آپ میں خبری کے عالم میں اس عالم میں بولتے ہیں اس کو جذبے کے عالم میں فرماتے ہیں ولافا تجرات آفات تجرات آفات, عجلیت آفات عجلیت آف میں اللہ تعالیٰ کے اشیاء کو خلق کرنے کے مرحلہ جیسے موجود کو جو ہے خلق کرنے کے مراحل کو دیکھنا ایک مثال کے طور پر اور راز کے ادریجی پہنچانے کے مراحل کو دیکھنا و صفات میں اللہ کے علم قدرت اللہ کے صفاتیں ان کی جو ہے ایک وسیع جو ہے بلا اللہ کی قدرت نامتناہی ہی علم نامتناہی کی کچھ جھلکیاں یہ بندہ دیکھتے ہیں وہ ذات پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی کچھ تجلیات دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پھر ان عنف اللہ لاہود اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقام ہے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کے بعد انسان میں اپنے آپ سے بے قابو ہو کر اس تجلی کے اندر غرق ہو کے رہتے ہیں دنیا کا کو کوئی ہوش وغیرہ نہیں رہتا ہے۔ اور پھر باقی انف جبروت پھر جو اللہ کے صفات کا عالم ہیں۔ اس صفات عالم میں باقی رہتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کے الہی صفات جیسے اس بندے کے اندر میں بہت زیادہ علم آ جاتی ہیں ہاں جی بہت زیادہ اللہ کی معلومات ہو جاتی ہے جیسے علیہ صاحب نے, نے فرمایا سلونی معاشر مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو میں نے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بول سکتا ہے لیکن یہ بندہ فرما رہے ہیں والے مولان صاحب فرما رہے ہیں تو یہ اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے مقام میں جو ہے عالم جبرج میں فنا باقی ہو چکا ہو تو ایسے بندے جو ان ایسی باتیں کر سکتے ہیں اور متثن بالمظہریت القلیت یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام اور آسما صفات کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام آسما یا اللہ کے صفات کا وہ مظہر بن چکا ہے آئینہ بن چکا ہے اللہ نے اللہ کے صفات بہت سے صفات علیہ اس بندے کے اندر آ چکے جیسے علم آ گیا اس کے اندر جس طرح جس قدرت آ گیا قدرت میں وہ قدرت جس سے وہ کام جو سے اللہ کے بندے عام بندے نہیں کر سکتے ایسی صفات بندے کے اندر آتی اس کا اللہ کا مظہر کہا جاتا ہے ہاں جی عارفن اور وہ تمام حقائق کو پیش والا معاہداً اور محققاً اور وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی واحدیت اور یکتائی کا اس کو علم ہو جاتا ہے بالحق اس کے علم و اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے لکھتا ذات ہے اس کا کوئی جس نہیں وہ کس چیز کا محتاج نہیں اور معاہد العارف ال معاہد عارف معاہد خدا کے صحیح توحید پر اس کو معرفات حاصل ہے محقق الحق الشا اور تمام حقائق اشاء کی حقیقت اس کے سامنے ہیں ایان اور وہ دیکھ رہے ہیں یعنی دیکھتے ہوئے اس کے سامنے حق کا کمانے ثابت کے ہیں یعنی اس کے سامنے ثابت ہے اس کے لیے سب چیزیں حق اشۂ شے کی حقیقت کو جانتے ہیں جس طرح ہماری وہ دعا اولاد اسرم میں اللہ ہماری نالا شع کمایا اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت کا علم دے حقیقت کو دکھا دے یہ حقیں اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں آخر فرماتے ہیں یہ حقائق کو جاننے والا دیکھ کر لاقانین بشتراک نہ کہ بشتراکِ سم یعنی قوت سماعت سے صرف سن کر ویسے اشتراک میں چوری کرنے صرف قوت سماعت سے چوری کر کے سن کر اس پر اطمینان حاصل کرنے والا نہیں یہاں چوری کے نہیں ہوتے تماد نہیں لا قانین بھی صرف کان سے سننے پر اکتفاق کرنے والا نہیں بلکہ کان سے سننے کے ساتھ ساتھ آنکھوں حقیقتوں کو آنکھ, آنکھ سے دیکھنے والا بھی ہو وہ شخص مرشدن اور وہ ساتھ مرشد یہ مرشد ترقد میں سب سے فی اللہ کے بعد بقا اللہ کے منزل آتا ہے اس حصے کو مرشد کہا جاتا ہے پھر یہ بندے اس سے قابل ہوتی ہیں کہ جو ہے بندوں کو اللہ سے جوڑیں ہاں جی طرفت میں آخری منزل وہی مرشد کا مقام ہے مکملن خود کامل کو بھی کامل کرنے والا ہے لسالکین سالقین کو اللہ کے جو طرف جو لوگ اس مخصوص عبادت بندگی میں اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں کو کامل کرنے والا کیسے کم بالخدمتیں ان کے خدمت کر کے ہاں جی ان کو صحیح راستے پر ڈال کر عجلتی ان کو تنہائی میں رکھ کر بخلواتی لوگوں سے اللہ تعالیٰ رکھ کر خلوات میں رکھ کر وہ صحبتیں ان کے ساتھ ان کو اپنا ساتھ رکھ کے ان کی صحیح تربیت کر کے و بیماری کو جو بھی کارروائی تربیت کی مناسب ہے بے حوالی ان سالقین کے حالت کے مطابق من شاعری سیاسیات تمام تربیت کے مختلف صورتیں سیاست مردی آج کے ہماری سیاست مردنی مرد ہے اس کو اعلیٰ مقامات پر پہنچنے کے لیے جو بھی تدابیر کرنا ہوتا ہے جو بھی جو ہیں صورت اختیار کرنا ہے وہ سب ان شاگردوں کے حالات کو دیکھ وہ اختیار کرتا جاتا ہے وہ ریاضات اور مختصر کے ہاں عبادتیں ان سے کرواتے ہیں حکیمن القلک ہیں ان کے اخلاقیات کی بھی وہ تربیت کرتے ہیں ان کے اخلاقیات کے لیے وہ حکیم ہیں نیک حکیم کی حیثیت رہتے ہیں ان میں جو برے اخلاقیات ہیں وہ ختم کرتے ہیں نیک خلط حسنتیں ان میں ڈالتے ہیں طویب ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے چونکہ ہر شے کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں اس لیے وہ ان کی خلقت کے بھی طویل ہے ہاں جی طویب و لکھ جیسے ہمارا آئمہ علیہ السلام جو چونکہ ہر شے کی حقیقت کو جانتے تھے لہٰذا اپنی جو ہے قریب سے ان آئمہ کی دیکھ ان سے ان کی شاگرد اختیار کرنے والوں کو ان کے جو ہر چیز کی وہ علاج کرتے تھے چنانچہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے یہ واقعہ مشہور ہے ہاں جی آپ کے دور میں ایک ایسائی جو ہے ڈاکٹر مدرے میں آ کے بتائیے تین مہینہ تک بورڈ لگا کے بیٹھا کوئی ایک مریض اس کے پاس نہیں آیا تو وہ حیران ہو لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے اس علاقے میں کیا کوئی بیمار نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے علاقے میں بہت کم بیمار ہوتے ہیں اور بیمار نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا کیوں کیونکہ اس لیے تم سے پہلے ہمارے یہاں ایک طبیب حاضر اور ماہر آیا ہوئے ہیں ہم اس کے ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں ہم لوگ بیمار نہیں ہوتے کہا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی. تو اس طرح رسول اللہ یہ لوگوں کو ہر چیز کے آداب سکھا تو انہوں نے کہا انہوں نے کیا پھر انہوں نے کہا ہمیں یہ سکھایا ہے اسے محسوس جو کتاب میں آیا ہاں جی کہ بھائی جب تک تم بوکارا ہو کوئی نہیں کھاؤ اور جب تک کھانے سے جی ہوتے ہوئے کھانا کھانا بس کرو ہاں جی تو یہ اس نے ہمیں جو ہے چند لوگ ماہ پہلے بس کرو تو یہ ہمیں اس نے نصیحت کیا ہے اس پہ ہو ہم لوگ بیمار کم سے کم ہوتے ہیں تو اس نے کہا انہوں نے تو تمہیں حکمت کی جو اصل اصول سارا اسی میں ہیں وہ سب تمہیں بتا دیں جی پھر اس جہاں سے بے سر کر کے چلا گیا تو یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور جو مرشد ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کے عمل علیہ سلم کے جانشین ہوتے ہیں حقیقی معنی میں اس لیے یہاں کہا ان کے حقیات کے بھی تو طبی ہیں حکیم اور ان کی ظاہری جو اخلاص جسمانی طور پر بھی ان کی طبیع ہیں مشتحد فی شریعت اور وہ شریعت میں مشحد ہیں شریعت کے تمام حلال حلام محکامات کو جانتے ہیں اور شائبر ہیں شریعت میں اور مجاہدن فی ترقی ترقت میں وہ خود جہاد کرنے والا اعلیٰ منزل پر پہنچے والے جہاں کوشش کرنے والا ہے وہ اصل فی الحقیقت اور تمام منشاء کی حقیقت تک پہنچا ہوا ہے کیسے پہنچا ہوا علم ال عین ال حق القین ہاں علم ال کے ساتھ عین القین کے ساتھ حق کے ساتھ اس نے ہر شے کے حقیقت کو جانا ہو تو علم الیقین،, الیقین کی سادہ مثال یہ کہ آپ نے دعاؤں دیکھ کر آپ کو آنکھ کے ہونے کا علم ہو جاتا ہے کیونکہ دعاؤں کے بغیر آنکھ کے بغیر دعاؤں دعاؤں میں نکالتا ہے آپ نے آنکھ کو نہیں دیکھا دعا دیکھ کر آپ نے آنکھ کے وجود پر آپ کو یقین ہو جاتا ہے علم اس کو علم الیقین یقین ہے پھر آپ نے تھوڑا نزدیک گیا تو آپ کے آنکھوں پہ آگ نظر آیا کچھ فاصلے سے اس کو بولتے ہیں اب عین ال پھر بالکل نزدیک گیا تو آپ کو جو ہے اور نزدیک نہیں جا سکا حرارت کی وجہ سے گرمائش کی وجہ سے تو گرمائش کا احساس کرنے اس کو حق ال یقین بولتے ہیں تو اسی طرح جو ہے کائنات کے عرشے کو علم کے ساتھ آن دیکھ کر علم کو یقین جی جان کا دلیل سے آنکھوں سے دیکھ کر حقیقت کپڑے اندر پانا حقاقائ اپنا اندر پانے اس کو حق و یقین بولتے ہیں پھر فرمائے موکنن فی حاق یعنی شریعت کے تمام اخکام میں دین کے تمام اصول میں اس کو یقین ہے افرو افروی شرعی فروعی حلال حرام احکامات میں بھی کلیات اس کے الیات اور جزیاتیں سب چیز میں اس کو علم مکمل علم ہے مجدنفی تشخیص اس کے علاوہ وہ بہت کوشش کرنے والا ہے اپنے شاگردوں کے اپنے مریدین کی نسل کو پاک کرنے میں ممید دن فی تشخیص ہیں اور ان کے دلوں کو صاف کرنے میں ممید معاون ہے مددگار ہے ہاں جی تو یہ جو ہے اس مرشد کے خاص خصوصیات ہیں اس کے خاص افصاف ہیں کہ جہاد اکبر کے امام کے لیے یہ سارے شرائط کا ہونا یہ سارے شرائط ہوگا تو پھر ہو یہ مرشد کا مقام ہے یہ جہاد اکبر کا امام اذن گرم ہے اس کے بعد کہ بتائیے انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑیں گے